اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناہک نہ, نہ مارو اور جو ناہک نہ, نہ مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے ضرور اس کی مدد ہبن ہے